کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر من راخ الفشا ہزار مہینوں سے بہتر کا تو وہ روح آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں روح سے کیا مراد ہے روح القدس امین ان کا ذکر الگ سے اس نے کیا کہ وہ بڑی شان بانے ہیں اور سارے فرشتوں کی سردار ہیں اور وہی لے کر آتے ہیں ان کے و و کی طرف. تو کہا کہ اور روح الامین جبرحیل اترتے ہیں عدی شریف کا آتا ہے کہ یہ فرشتے جب اترتے ہیں آسمانوں سے تو یہ کہاں اترتے ہیں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ چار جگہوں اب جھنڈے لے کر آسمانوں سے اترتے ہیں اور یہ ایک جھنڈا چار جھنڈے ان کے ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں جبرائیل اور ان کے ساتھ جتنے فرشتے ہوتے ہیں ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر لگاتے ہیں آ کر بیت اللہ کے اوپر ایک جھنڈا روزہ مبارک کے اوپر آ کر لگاتے ہیں مسجدی کے اوپر ایک جھنڈا مسجد اقصا کے اوپر آ کر لگاتے ہیں اور ایک جھنڈا کوہ دور کی اس مسجد کے اوپر لگاتے ہیں جہاں پر ایک زمانے کے اندر ہوتی اس یہ چار جھنڈے اتارنے کے لگانے کے بعد یہ پوری دنیا کے اندر یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں بعض نے یہ کہا ہے کہ قدر کے ایک معنی قرآن کے اندر تنگ ہونے کے بھی آتے ہیں. تو اس شب کو شب کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس قدر فرشتے وہ ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے کوئی جگہ نہیں بچتی زمین کے اندر جہاں پر فرشتہ موجود نہ پوری زمین کے اوپر فرشتے ایسے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں پھر یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر اور جہاں ان کو کوئی بندہ اللہ کے راہ سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ کھڑا ہو یا وہ بیٹھ کر اللہ تعالی کی عبادت کر رہا ہو یا دعا کر رہا ہو تو یہ فرشتے اس کے لیے اس وقت دعا کرتے ہیں یہ سارے جبرائیل امین کے اس کے اندر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ مسافہ کرتے ہیں اور مسافے کا انسان کو پتا نہیں چلتا حدیث کیا آتا ہے کہ یہ اس بندے کے ساتھ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کی جو سلامت کے آگے ذکر ہے اس کے لیے سلامتی کی بھی دعائیں اللہ جن سے کرتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے مسافے کی ایک علامت ہے ایک آدمی کو پتہ چل سکتا ہے کہ مجھ سے جبریل امین نے یا فرشتوں نے اس رات کو مسافہ کیا یا نہیں کیا اگر کسی کو شب قدر کے دوران دعا مانگتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے اچانک اس کو رونا آ جائے اس کی آنکھیں بہ پڑے تو کہتے ہیں یہ علامت ہے کہ اس وقت فرشتہ اس سے مسافہ کر رہا ہوتا ہے یہ جبریل امین کے مسافے کی علامت ہے کہ فوراً انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اس کے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 بالکل امر یعنی ہر چیز کے لیے کی جی... ہر چیز کی خیرات کی اور خیروں کی کنجیاں اس وقت گویا کہ اللہ چل شانوں فرشتوں کو عطا فرماتے ہیں اور پھر صبحوں تک یہ رات رہتی ہے صبحوں تک یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس رات کا اختتام ہو جاتا ہے مغلائی فجل مغلاح کہتے فجر کے طلوع ہونے کو فجر کا طلوع سے برا سورج کا طلوع ہونا نہیں ہے مغلائی شمس نہیں ہے مغلائی فجل فجر کا وقت نماز